جمعے کی نماز ہے تو میرے بھائی جمعے کی ہی سنتوں کی نیت ہوگی زور تو اس آدمی پر فرض نہیں ہے جو جمعہ پڑھ رہا ہے اس پر زور فرض نہیں ہے تو وہ جمعے کی نیت سے ہی سنتے پڑے گا پہلی قبلہ جمعہ اور بعد داد والی بعد جمعہ کی نیت کر کے وہ جمعے کی نیت سے ہی سنتے پڑے گا جی امین انڈر